فقہ شریف دے اور سن کے سبکے جانا آپ سرکار دی تقلید کر کے آپ پیچھے چل کے کئی لوگ اللہ دے ولی بن گئے <سلام> تو یہ مطلب ہے سنو یہ دلیل مل گئی ہے کہ اربا اور خصوصاً آزم امام اعظم امام نو ام امام اعظم کیوں آخیا جائے تو جو ہے امام اعظم سرکار نو امام اعظم اس واسطے آخیا ہے کہ اللہ تعالی نے <سرکار> نو دین دے وچوں سب تو <فرماتے> جہی لوگ لے جا کہ امام آدم ای شیتان لوگوں امام رسول پاک کو امام آدم نہیں کہتے ان کو امام آدم کیوں کہتے ہیں بھائی وہ نبیوں کی بات ہے نبیوں میں امام اعظم سید ہے نبیوں کے المبیا نشینوں میں امام اعظم ابو حنیفہ حلیفہ سمجھ آئیے یعنی شیتان کا کام ہے جناب علی پھیر فور کے بندے نو سی رات ہٹانا ہے دی گل ہو رہے دی ہو رہے غیر نبی نبی دا درجہ نہیں پا سکتا یہ سا ایمان ہے اگر نبیوں کی بات ہوگی تو پھر امام آدم کیونکہ وہ نبیوں کے سردار ہے آپ امام آدم نہیں کہیں گے نبیا تے سید الانبیاء نے لیکن جس وی نبیاس کی گل آئی تے اللہ تعالی نے مجدہ دین دے فقہا دے گل نہیں سمجھ آئی ہے نام مبارک آپ دا نومان ہے نعمان بن ثابت اور آپ سرکار دی کنیت دیریف ابو حنیفہ اون بعد لوگ اعتراض کرتے نے کہ جی حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام ہے حنیفہ چی تھے امام نے کہ تھی نسبت رکھے نے ابو حنیفہ میں پہلی تو گل یہ ہے کہ آپ سرکار دی کوئی حنیفا بیٹی ہے ہی نہیں ابو حنیفا آپ آخیا جا کہ ہنیف کا مانا ہوندہ ہے ہر دل ترجیت نہیں ملت ابراہیمی یعنی سید پاک اللہ تعالی نے فرمایا اتباع کرو اس دین بھی دین ہر پاطر تو یعنی دین اسلام دے اندر نہ کوئی جھوٹ ہے نہ کوئی پتلان ہے نہ کوئی ود ہے نہ کٹ ہے بالکل اصول مطابق اے ہر پاس اور ہر باطل اپنے آپ جڑنا گوارا کردہ اتنے دین دی صفت ہے یہ حنیف وقت بے او ملتا ہے بڑا ہی اور آپ ابو حنیفہ کیوں آخیا ہے اس واسطے کہ آپ سرکار نے ایسے ہی دین حنیف دی خوب تشریف فرمائی ہے آہ! آہ! آہ! تے ایسے ایسے مسائل دا حل دیتا ہے اور ایسی ترتیب دیتی ہے باب ہے آ غسل کا باب ہے باباں دے اندر یعنی جڑے ابواب اور تقسیم کاری جڑا یہ طریقہ کار بنایا گیا ہے نا یہ سب تہلا ترتیب سید اللہ امام اعظم سرکار نے پیش فرمائی ہے توجہ ہے اور امام اعظم سرکار رضی اللہ تعالی ہو آپ سرکار لیں چونکہ آپ نے جنہوں لوگوں تو فیض پایا نا لوگ بڑے پیڈے سن فیض جنہیں لوگوں کو پایا وہ لوگ خود بڑے مضبوط سن مضبوط لوگوں دا فیض بھی مضبوط ہو آپ سرکار کو پہلے اے ترکیب جیڑی فکا دی بنائی گئی ہے نا پہلے مسئلہ درپیش آسلے اس آیت نال یا حدیث نال. ہر مسلے مسائل دے وکھرے وکھرے باپ بنا کے انہوں دے متعلق حدیث لیا آیت قرآن لیا بلا یہ سوکھا کم نہیں ہے آ. میں سنا دیتا ہے سن لے یہ آسان کام نہیں یعنی تہارت کے متعلق صرف پانی لے لو صرف پانی لے لو کہ پانی کیڑا پاک ہے کیڑا نہ ہے کیڑا مستعمل ہے پانی دسماں کنیاں نے اے دا استعمال کی میں یہ اگر کوئی جانور ڈگ پہ تو ان کا حکم کی ہے وہ فٹیا نہیں فٹیا دی جسامت کی جناب علی پھر وہ ان دے حالات کے متعلق پیمنا, استعمال کرنا جانور دا جھوٹا جناب علی گھوڑے دا وکھرا خچر دا وکھرا بلی دا وکھرا چوہے دا وکھرا اے سارے احکام نو وکھرا وکھرا بیان اے صرف پانی ہے اللہ اللہ ہے جی جا ڈ پیا مر پیا مجھے خالی ڈگیاں جانوار جناب کی ایسیت ہے کرنا استعمال کرنا یہ پانی کے متعلق جناب علی پورے پورے باب بننے پی نے یہ ترتیب جہی پیش فرمائی ہے نا یہ سب تو سی ادائی آسانی واسطے امت نم سمجھا من واسطے اور رسول کریم دے دین پاک دی خدمت واسطے آپ نے کٹا وڈا کام سر انجام دتا ہے جا غیر مقلد دینا غیر دے گر مکلے میں تکلیف کرتا بھی آخ کہ فکا دیاں میں وچوں جے کوئی مسئلہ لبنا لب کیونکہ اتنے تو باب بننے پہ اور باب بن دی تربیت اور جناب والی یہ تقسیم پیش کرنے والے امام عالم نے اگر یہاں کتاباں چو لبے گا پھر تے تقلید ہو جائے گی اپنے زور قرآن چوں مسئلہ کد یا اپنے زور چوں مسئلہ کد جاتا مسائل بہار شریعت یاد آ جاتی ہے ہدایات یاد آ جاتی ہے کرز یاد آ جی قدوری یاد آ جاتی ہے کیوں تیرے اندر اتنا پانی نہیں کہ بغیر ترتیب دے مسئلہ کھڈ لے میں ایمام آدم نو مننا پوے گا کیوں اے ترتیب دے مطابق اپنی اپنی کتاباں مسائل نو جناب ترتیب نے ترتیب جناب ترتیب رکھی گئی ہے ترتیب فکا دے فقہ دے اندر ترتیب دا موڈ جنہیں رکھیا ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن سا کیا جاتا ہے آپ نے یہ ضرورت حکمت دی بھی ضرورت ہے دانائی دی بھی ضرورت ہے ولایت دی بھی ضرورت ہے بسارت چاہیے دل پاک چاہیے دماغ بالکل صاف شفاف چاہیے بگرنا یہ کم آسان ایدہ مطلب ہے امام اعظم سرکار قربان جاو زور تکوا بھی رکھا سن زاہد بھی متفقی پرہیزدار بھی علم بھی امن بھی اور نال دی دولت بھی سن خدا دی دے میدان دے سن اور تقوی اندر بھی بے صدقے آب سرکار آب سرکار دا خالی ذاتی پچھلا جو تھی آلم سرکار اصی ہنانوے عسوی آپ سرکار مشہور شہر ف اندر پیدا ہوئے. دے دادا پاک پاکستان <½ oui> مولا علی مولا مولا علی اللہ دے یعنی آپ اور آپ کے گھر مولا علی بھی سرکار کی دعا اثر بن سابت بڑا کی جا اور براہ راست آپ سرکار میں امام حسین پوترے سب کے جام امام محمد باقر آپ تو براہ راستی فیر پایا صحبت کی تھی جانشینی حاصل ہوئی آخلے بیت کے جن لوگ نے آخلے بیت کے جن امام نے سارے اپنی مثال آپ نے امام علی ہو امام علی رضا ہوئے امام باقر ہوئے امام ابو موسیٰ قارم ہوئے خدا دیکھ سنگر کیانا امام سیندہ پہ دین ہوئے جنے اہمانے اہلِ بیت دے اپنی مثال آپ رکھنے لیں سہدہ اور تقوی دے اندر پرہیدکاری دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر اپنی مثال آپ نے کیوں صدقے جاما اہلِ بیت دے اہمانے اہمانے جی تعلیم لئی، تعلیم لئی، یعنی تربیت کربیت مان وال تمام تقریباً والی بے شمار, بے شمار, بے شمار اندر آپ نے کمال ترجہ کمال ترجہ تو فید یاب ہوئے سونے کی عبادت کرا گا میں اللہ سونے کی عبادت کرنی ہے جگا ہو گئے جب مخلوط تے نے اگلی گل ہو سرکار دی کتاب کے حوالے فارسی فارسی لکھی گئی کتاب نے جدو امام آدم سردار وکر ہوئے آدم سردار تشریف لیا جو ہے، اے جی. اے اون جناب حضور داتا سرکار آخو دی فارسی بھی سنا جیڑا آپ نے لکھے امام عالم سرکار امام آلم سرکار آپ جب داتا حضور جیسے لوگ حقیقت رکھتے ہو مخلوقی اختیار ارادہ جوڑ لیا وق ہو سی پاک نبی سروت شریف لیا داتا حضور فرمو فرما ہیں آپ نے لیکن نبی آباد سرکار نے اپنی زبان مبارک کی بار سنا داد روی سر یا با حنیفہ کہ عربی دلہ فریابہ حنیفہ اپنے کو خاتم کر کے فرمایا ہے اے تو حنیفہ اگودہ تاہور نے فارشی دیمتر لکھی ہے نبی پاک تا فرمان آپ حنوبے نے فرمایا ہے ترہا شبہ زندہ کرتا نیدہ نے سنت من کرتا نیدہ آندے حنیفہ اللہ, تعالی نے قلے میں اللہ سونے نے میری سنت نوتا فرما نبی سرور نے فرمایا اللہ سونے اللہ یعنی تیری, تیری زندگی دا مقصد تینو بڑھان دا مقصد کردانی دا سنت من میری سنت نو دا میری دوبارہ ہے دے میرے باپ نبی سرواج مکون کریں کر کر کر اپنے دین کلا اللہ اللہ نہ کر جا اللہ سونا کی کی خدمت میرے اور باقی فائد سارے لے لئے سن سی دمبیا بارگاہ مل گیا جنہوں فید جنہ رحمت برکت خود امام الانبیاء نے دے خدا دی کسم در نا جاؤ کے جاؤ خدا دی خدمت کرو میری سنت رو زندہ کرو میری سنت رو اتھے سنت دا مانا راستہ ہے طریقہ ہے عبادت اے اے یعنی مبارک بن گیا کر رہے آئے، دا پانی داتا دل بیان پانی یعنی جہاں پانی جہاں پانی گسالا جس پانی نال بندہ ہاتھ منہ کر کے ڈگ جان تو تو تو با بانی میں کی اس بچے گڑا پانی دے اندر روڑ روڑ کے پی ج رنگ نظر آ جانا رنگ تے نظر آ تے, تے, تے جناب چکھے دا بھی پتا لگ پانی دے گنا روڑ کے پی جی سگیرہ گناہ بھی نظر گناہ دی کیفیت بھی نظر غیر ساری برادری نو چلنے دان سے فلاسفر لوگ چیل لیں گے جاؤ کوئی ایسی دوربین بنا لیاؤ جی پانی کے اندر گنا وخاوے گنافیت بھی دسے کہ ہے یا کبھی موڑی مامے آلمام آلم کی آپ نے فرمایا جی فرمایا جی صغیرہ گناہ پہ جانے نے تو مڑ جاجو کا گوسالا ہے یہ مکروہ ہے ہے اگوں گئے نا تو دوسرا بندہ وزو پیا دا جیڑا پانی دا وسالا سی نا او دے پانی دے وسالے دے اندر آپ نے جب ویک آئے کبیرہ گناہ روڑ روڑ کے سن کبیرہ آپ نے فرمایا اتنے حکم ہور ہو آیا ات حکم ہو لانا پو گا تو جدو اس کش مکش آ بارگاہ الہی دے اندر عرض ارش کرتے یا مولا سونے یا مولا سونے مہربانی فرما میری اے آلی نظر بند کر دے میری اے علی نظر بند کر دے پاک نے مسائل دین, دین پاک نے فیقا فکا, فکا دے مسائل میری نگر بند فرما دے سڑکے جا کے جے میری یہ نظر قائم رہی میں حکم نہیں لا سکا گا خلا دیا بندیا اور برہیل میرے آقا ایمدار نے فرمائے مومن تو ڈرو مومن جد وا اکھ مومن نہیں ہوا نور وقت صدقے جم میرے سید امام آدم سرکار آپ نے دعا فرمائی دعا فرمائی اللہ سونے نے دعا قبول فرمائی جڑی جناب مسائل مخلوق کی خدمت نبی خدمت حکم جو آ لیا خدمت والی آپ سردار اب یوسف کا بلکہ جنہوں نے کاوی ودا آخیا لے بھی کا امام ابو یوسف سبحان اللہ! اندر بیٹھ جو پہنے نیت جوڑ جو جو لئیے تابے داری حکم سور دین فرمائیے خدا دی قسم کر کے آنا یہوی شکیت بنا دیتے ہیں جنہ نے پوری دنیا دے اندر دنیا دے کونے کونے دے اندر جا کے نبی پاک نے تین کو سندھا فرمایا مسلے سرکار, سرکار دس دس ادیس خدمت دین آپ سرکار نے اپنا خریزہ نبھایا اور انج خدمت دین کی کہ جنا عرصہ پڑھایا ہے، آپ سرکار میں نہ تنخواہ لئیے لیے نہ ہی کسی پھیلا امام ابو یوسف سرکار آپ کول جدو پڑھن آئے نا آپ جنا عرصہ امام ابو یوسف نو پڑھا رہے آپ دے گھر دا خرچہ بھی آپ ہی چلا رہے رہے یہ استاد بھی لمبنے تاجر لوگ تاجر لوگ تعلقات قائم کیتے کپڑے کا کاروبار کر لو اپنی نہیں اندر گزر جاندی سی دین بات بھی فکر گزر جاندی سی اور سارا دن ہی در جاندہ سی. آپ نے بندے پڑھا چند سرگوں کے سن. سن. آپ آپ کردے سن. خرچے پورے کردے سن. دے اندر تقسیم کردے سن اور آپ دی دیانت داری نو سلام اللہ ایک کپڑے کے کسی تھان درابی آ گئی بنا فرمایا کہ اگچے سڈے کو آ گیا لیکن اص جدو ویخ لیا تو اصل کسی ہوا نہ دئیے وہ جہاں اگلے بندے سن آپ جناب کارکن کام کرن والے انہوں نے پتا نہ لگا گل نہ یاد رہی تھان ویچا جی؟ میں سی. نہیں لگا. ایک تھان دیچے تھوڑی جی خرابی دے پیچھے آپ نے فرمایا جنہیں مال ویچا جی سارے مال اللہ تعالی راہ سدا کر دیا میرے واسطے یہ لانا چائد نہیں ہے با دیئے جو مدد کرنی ایک بار ایک بندہ آپ دی بار گاچ گاہ چور مہربانی فرماؤ حالات تنگ نے تو مدد فرماؤ مینسا کچھ عرصہ کچھ عرصے واسطے کرزہ دو نے فرمایا یار میں کرزہ کدی کسی نہیں تو چلو تیرے بارے کچھ سوچنے ہیں وہ بندہ گھر چلا گیا ای مغ دیلا ہوا نا جسے ہیں پہن لگا آپ نے نا پیسے ایک دے اندر پا کے نا اس بندے بوے کے جات رکھ دی دروازہ کھٹکایا آواز دھر والو آڈی کوئی شہر باہر ہے چکلو سد گئی جدو بندہ باہر آیا چکی ہے مگر جدو خدا کی کسم کار گئی آدھے میسم اس مامیا گم تمہیں اپنے سونے تری چور ہی پی دس آباد دی خدمت کرنی دیت وکری گو ربا کی خدمت بخری سد کے آپ دی جڑا سی نا آپ ملکا او دا اندازہ کھانا سبق بنا رہے سنت آئی گل سنی عورت آئی تین سیب فریا ہوا سیب نال اس سیب اس عورت نے استاد نے آپ نے جہ سیب تے چھری نو پاسے رکھ تے سبق بڑھ لگ جد سبق بنا کے فارغ ہوئے سرکار نے سیب نگو کیتا دو ٹوٹے کیتے دو ٹوٹے کر کے فرمایا جا پڑا ہوں جہن والے سن لکھن والے سن حیر پریشان ہو گئے پتا نہیںج رہی تعلق نے ہے کی بارداد جلد کی معاملہ نہیں سمجھ آیا مہربانی فرماؤ سمجھا لے آ فرماؤ میرے فرمایا ہو میرے میں نو سیب کھانا وقت جی، بیم و ہزار بھی سلام ہوگا بھائی بیبیاں بھی ایڈیا سیا مسلا بھی اجیا جائے بولنا پے نہ سامنے جانا پوازر ہو جسم ہوگا مام آدم ورگے سنجو نے جی فرمائی آپ سرکار نے فرمایا پترا نہیں سی پریشان ہو میرے کو چاہیے کہ میرے می نو استہارا کا مر دے میں استہارا نے فرق گی میرے خون دا رنگ اویل جیب بار بار آپ نے فرمایا کٹ کے دے دیتا ہے یہ مطلب ہے جی سیب دا اندروں رنگ ہوں دا ہے جس ویل تو خون کی رنگ تبدیل ہو کے ہو جاوے سمجھ آ بیماری بماری استحاد مرد ہے تو حیض عورت دے دے جنہوں اور استحادا دے حیض دور نے استحادا دور نے استحاد کا مرد ہے استحادا دا خون ہوئے تے عورت ہوماد بھی پڑھ سکتی وضو وار کیوں کہ استحادا کا جہاں خون ہوں وہ حیض خون واگ عورت نو ناپاک نہیں کرتا حائض دے خون تو بعد غسل مکے تے واجب ہو جندا ہے لیکن استہاضہ دے وچ اے حکم اپ نے فرمایا پوچھن آئی سی بھائی جدو حائض تے استہاضہ رل جاوے تے خون دا رنگ اس طرح دا ہوے تے پھر کی کرنا چاہیے اپ نے فرمایا مکاٹ کے دے دیتا ہے کہ جدوں خون دا رنگ سرخی تو زردی مائل ہونا شروع ہوے سمجھ آئی بے عائد مکیا تو استعارا شوج ہے ایک گل کرنی سوکھی ہے ایک گل فوکہ سہن چند ہے یا آپ کے ذہن مبارک چی ہے اس واسطے آئیے کہ جیڑا بندہ چوبی گھنٹے جہی سوچ چوے نا پجاری او لگے کھان واسطے سانو تو ایک مقصد یاد لوگ ہر وقت پیٹ پوجا نہیں سی رہنگی. تے ری او کدی اس خیال پہ سن کہ پیٹ بھرن دا خیال سی نا تے دو دل دو دل دن اپنے پیٹ نا رکھتے سن تاکہ دوبارہ بولے ہی نہ ہر وقت اپنی ذہنی جسمانی قلبی کلبی طاقت رب رسول دی دین والے پاس لا کے رکھنا قبلا جیڑا ہر وقت جیڑی سوچ چین دے دے چوبی گھنٹے ادھر یاد چلتے رہتے اسے بایا آپ نے سوچیا بھئی یہ کیوں آیا تے انہوں دی سوچ جو ظاہر دے اندر واقعات پیش دے پیش آدھے سن فکر دی آف اور پھر جس ذہن دے اندر ہر وقت سوچ دین پاک ہر وقت سوچو بچار ہر وقت جس ذہن دی مبارک کتنا پاک اللہ قربان جاپار حلام خدا دکھ سم کرانا بنا آپ لکھا الکا باتیں دکھے جان نے تاریخ لکھی جائے آدم آدم آدم خدا دی قسم کر گیا نا اللہ سوچ کے جاؤ سرکار اللہ دیتر دیتر دے اپنے جناب والی مقدم نے دور لا لیا کہ آپ میںرجے کا کرتے رہے میں لائق نہیں فیصلے کرائےشاہ بندہ کرتا نہیں بلایا جاپی فرمائی فرمایا میں کالی بنانے لائق خلیفا اچھا جی غلط بھیا تے غلط بیانی کرنے والے کادی بنایا نہیں جا سکتا ہاتھ جوڑ لیا مسکرا پیا ان آخر دور تھی اپنی مثال آپ بس وہ اپنے آپ نو نا ایک خدمت دی ملی سی اس خدمت نو انج جلاب ہر شہر مقدم رکھے ہیں. کہ آخری دم تک کوئی لمحہ نبی دی خدمت تو گزارے <تصفيق> آب سرکار نے زبانی خدمت قلمی خدمت تقریری خدمت تحریری خدمت ہر قسم دی جیویں میسر آئیے حضرت سید الاظم سرکار نے کبھی قدم پیچھا ہٹایا ہٹایا جنیاں مصیبت مرضی توجہ نہیں آپ اسی دین پاک دی خدمت کردیا کردیا آپ جیل ہو گئے آپ نے فرمایا جیل قبول ہے پر نبی اکرم دے تین نال غداری قبول نہیں مولا یہ فرمائی خدا دی قسم کر کے جنیاں تکلیف آئیاں مصیبت آئیاں مشقت آئیاں ہس کے برداشت کی اپنے نبی تین جیسیبت مشقت نے ترا چاہیے لوگ جناب سونے نے مرتبے بھی بلند فرمائے پیر باب فرما میرا پیر سلطان بلا رہے کرد آخری دم تک اپنی حضور دا حضور آپ آپ سرکار, سرکار فرما نے میں نے بیٹھیا ساگ لگی ہے خواب بیک رہے ہیں کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ وسلم آپ سرکار نہ منتظر نے کسی دا انتظار فرما رہے بندہ جی میں انتظار ہی چور فرما دلے میں پوچھے آ رہا سونے آ. آج خوش میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ہے آج امام آزم دنیا تہ اج ابو حنیفہ دنیا تہا ہے تو میں ہاں او <سجل> جنہاں نے تن من دھن خدمت کیتی وہ پھر رب سونا درجات جانچ بھی میں فرمو فرماتے کہ دنیا تو جان دی واری ائی ہے تے خدا انتظار فرما رہے رسول خدا خدا دی قسم کر کے جاتے نہیں لگے انہوں نے پیچھا سٹ کے نبی سینے نال نے رب سونے رہے جی اور دی انتظار مدینے فرمان کی جی کیا دے حساب کتاب دے اندر حبیب خدا مدد نہیں فرمان گ اور دے اندر رسول خدا مدد دے اور مدد کرن والا آو اے او دا خوب فرمایا فرمایا مامے آدم دن بھی لکھا سال امام اعظم لکھا سلام کہ ہو اللہ سونے نے آپ دی, دی, دی خدمت رہن قبول فرمائی رہن دی دنیا تک امام اعظم نسبت اور امام اعظم کا نام زندہ رہی کہ ہنفی مک ذکر خیر اور تسکرے ہوں دی صدقہ اللہ سونا اصفیت پر Thank <laughs> you.